ہرسالویم جسم اللہ الرحمن الرحیم وحیم عزیزہ نحان آج کا در پورا الکاریاں سے شروع ہوتا ہے تیسواں تارہ صورت ایک سو ایک جیسا کہ آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں پرانے کریم کی ان آخری صورتوں میں وہ ٹکراؤ وہ تصادم وہ سزا جو پہلے کچھ خفیف سے انداز سے چلا آ رہا تھا انتہائی شدت اختیار کرتا چلا گیا اور ان پیڑوں نے یہ بتایا کہ حق کو باطل کی یہ کشمکش اب اس انتہا تک پہنچ رہی ہے کہ جہاں باہمی ٹکراؤ ناگیر ہو گیا ہے اور یہی وہ ٹکراؤ ہے کہ جس کے بعد حق اس طرح سے غالب آئے گا کہ اس کے بعد وہ انقلابی معاشرہ فائن ہو جائے گا جس کی اقامت کے لیے یہ ساری جد و جہد جاری تھی اسی سلسلے میں اطلاع کی ہوئی ہے ان آریا تو مال آریا ادوا کا مال آ رہے یہ دو چیزوں کے ٹکرانے کے لیے لفظ بولا جاتا ہے کسی چیز کو کسی دوسری چیز پر مارنے کے لیے اور مارنا اس انداز سے جیسے چکماک پر پتھر مارا جائے اور اس میں سے کھیلا نکلے پھر جو اس ٹکراؤ سے تباہی آتی ہے اس کے لیے عرب اس لفظ کو بولتے کے اس وقت جب کسی کھیت کو جانور اس طرح سے چر جائے کہ اس کا ستیہ ناس ہو جائے یہ ایک دوسرے کے اوپر کسی چھ کو مار کے اس میں سے ایک ٹکراؤ کی صورت پیدا کرنا یہ تھی اس تاد آخری شکل یہی لفظ ہے آپ رے ایم آپ کو پتا ہے یہ کورا اندازی بھی آپ کے یہاں ہوتی ہے یہ آئے دن لاٹری نکالی جاتی ہے کورا ڈال لیتے ہیں وہ یہی لفظ ہے یہ اصل میں یہ جو پانچ سو ہوتے تھے تو ان کو جب پھینکتے تھے تو وہ ٹکراتے تھے دوسرے سے اس کی وجہ سے وہ صرف کہتے تھے قرا اندازی ان مانوں میں تو قرآن میں یہ لفظ نہیں آیا اس کے لیے ازبان کا لفظ آیا ہے اس لیے کہ عرب عام طور پر سانسوں کی بجائے تیروں سے پان لیا کرتے تھے استحارے نکالا کرتے تھے کورے ڈالا کرتے تھے تو سجندن بات یاد آ گئی کہ ہمارے ہاں جوے کے متعلق تو کہا جاتا ہے بڑے زور چور سے کہ یہ حرام ہے لیکن یہ جتنی چیزیں پال لینا کورے ڈالنا لاٹریاں نکالنا استفارے کرنا انہیں نہ صرف یہ کہ ناجائز کہا جاتا بلکہ انہیں تو بعض مقامات پر بہت دینداری کی علامت قرار دیا جاتا ہے کہ وہ اب خود فیصلے نہیں کرتا اشتہارے سے فیصلہ کرتا ہے یہ کیا چیز ہے کوئی معاملہ آپ کے سامنے پیش ہو قرآن کہتا ہے کہ اپنے فکر سے اس پر غور کیجیے فیصلہ کرنے کے لیے ضروری معلومات وہاں پہنچائیے اس کے دونوں قدروں کو دیکھیے کون سا گستا ہے پھر اس غور و فکر کے بعد के کے تقبر کے بعد تمام حالات کو سامنے رکھنے کے بعد ایک فیصلہ لیجیے اس فیصلے پر عمل کیجیے اگر اس میں کبھی کوئی نقصان کا پہلو سامنے آتا ہے تو کھڑے ہو کے سوچیے کہ آپ کے فیصلے میں کہاں غلطی ہوئی پھر اس غلطی کی اصلاح کیجیے پھر ایک اور فیصلہ لیجیے یہ ہے وہ اندازے تفرقوں اور فیصلہ کرنے کا طریقہ جو قرآن تجویز کیا ہے لیکن اکلو خطر کے تمام دیوں کو ضلع کر کے تاریخیوں میں اس طرح سے چانس کے حوالے کرنا یہ چیز تو قرآن کی روپ سے کبھی جائز نہیں ہو سکتی اس نے اگر اسلام کے متعلق کہا ہے تو وہ اس لیے کہ اربوں کے یہاں پیدل یہ تھا کہ وہ تیروں سے پالے لیا کرتے تھے اس کتالے نکالا کرتے تھے لیکن اس کی شکل کوئی بھی کیوں نہ ہو بات تو یہ ہے کہ آپ انسان ہونے کے بعد چانسز کے اوپر اپنے فیصلے لیتے ہیں جس میں اگلے سیٹنس کو کوئی کسی قسم کا تعلق نہ ہو کتنی گری ہوئی بات ہے یہ یعنی دیے کا درج میں گیم آف چانس کیا جاتا ہے انگریزی میں وہ اس میں جو موجود چیز ہے وہ اتنی ہے نا کہ کوئی چانس کے حوالے کر لیتے ہو اپنی اپنے ہاتوسی ابو تک جینے کیوں نہیں بناتے خود فیصلے کیوں نہیں کرتے لیکن جی میں چانس جو ہے وہ کی صرف ایک سیکنڈ کے لیے تو ہمارے ہاں متعین ہو گئی اور شریعت نے اسے ناجائز قرار دے دیا لیکن یہ چانسز کی باقی نکلو چیکلیں ہیں انہیں کوئی ناجائز قرار نہیں دیتا یہی نہیں کہ ناجائز قائد نہیں دیا جاتا بلکہ ہماری بد بختی ہے یہیں سے تو ہماری بدکسمتی شروع ہوتی ہے تو ان چیزوں کی تاریخ میں کوئی نہ کوئی روایت آ جاتی ہے بات ایک روایت یہ ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر میں اگواجوں میں میں سے جنہیں ساتھ لے جانا ہوتا تھا کورا ڈال کر اس کا خاتمہ کیا کرتے وہ روزا کے اقبص اعظم جو دنیا کے فکر تجربہ کی تعلیم دینے کے لیے آئی تھی وہ اپنے فیصلے اس طرح سے کورے سے کبھی نہیں کیا کرتے تھی یہ جو طریق میں اس قسم کا ہو یہ ساری چیزیں اسی لیے آ جاتی ہیں جسے آپ ازلام کہتے ہیں جسے آپ جیوا کہتے ہیں جسے آپ خود فیصلہ کرنے کی بجائے چاند پہ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد تو فال لینے کے لیے بڑے بڑے مقدس طریقے ہیں وہ جیان آفے ساتھ ہے جو فائد لی جاتی ہے سکھا کے پاس مندا جانتا نہ کہ نے گرن بھی رکھی ہے گرو گرن صاحب نو خوج دن پہلی سطح کا پہلا لفظ کا پہلا اردو ہوں کہ ایكھو یعنی حرف دے نالے دے. دے وہ ہرف دہ شروع ہوتا ہوں پھر دھرتی ٹکیل ناراجے رکھنا ہی پڑتا ہے اس لیے تو وہاں سے تو بار لی ہے اب जब کے یہاں بھی جب اہم معاملات سامنے آتے ہیں تو صرف پالیں لی جاتی بات جنر آ گئی تھی نفز قرآ سے آل آریا تو مل آریا تو کا مل یہ آنے والا ٹکراؤ کتنی عجیب چیز ہوگی یہ آنے والا ٹکراؤ آپ جانتے ہیں یہ دوسری دفعہ ملک آریا ہو کیا کہ کیا بات کہہ دی اور تمہیں کو واقف ہوگا تو بتائے گا کہ یہ القاریہ اس کا انجام کیا ہوگا یہ کیا ہے یوم یتون الناس کل فراش مخصوص و سکون الوال کل احمد محسوس یہ مخالفت کرنے والی جماعت اس میں کچھ تو عوام ہیں اور کچھ ان کے خواص ان کے سردار ہیں پرانے کریم عام طور پر ماسک کے لیے یہ لفظ انداز استعمال کرتا ہے اور ان کے آنکھ کے بڑے بڑے لیڈر جو پہاڑوں کی طرح اپنے آپ کو محکم سمجھتے ہیں ان کے لیے جبال کا لفظ آتا ہے یہ لفظ صرف ریسٹر آ چکا ہے کئی ایک سوپوں میں کئی ایک آیات میں اور اس کی تکریف میں متدف مقامات پر کر چکا ہوں ریسٹکراؤ کے بعد کیفیت یہ ہوگی عوام کی کیفیت کسی تک بھی ہے برسات کی رات میں رات بھر بجلی کا لیمپ جلا رہے باہر اس کے گرد جو کا جھرمٹ ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کتنی تیز حرکت ہوتی ہے ان میں ایک دایا ڈونڈا ہوا ہوتا ہے حرکتیں مسلسل ایک سے پہن لیکن صبح اس کے دیکھیے تو اس لیمپ کے نیچے ان بکھرے ہوئے پروانوں کا ڈیر ہوتا ہے وہ ساری حرکت مبدل بسکون ہوتی ہے زندگی کا نشان تک محدود نہیں ہوتا یہ جو پروانے اس طرح سے بکھر جاتے ہیں یہ اس تیزی سے جرمر کر کے آنے والے اور اس سمورگی اور فردگی سے گر جانے والے انہیں سراج سے مبسوط کہا جاتے ہیں. عوام کی کیفیت یہ سوچنے یہ فراسی مخصوص کی طرح ہوں گے اور یہ جو بڑے بڑے سردار ان کے پہاڑوں کی طرح اپنے آپ کو محسم اور مستحکم سمجھ رہے ہیں ان کی کیفیت یہ ہوگی انہیں منسوخ کہا گیا ہے ہم بنیادی طور پر ڈرگ کی اس شاک کو کہتے ہیں جو کھم کھا کر چیری ہو کر ٹوٹتے جائے لیکن درخت سے الگ نہ हुई ہوئی ہو یہ شاخے بریدا یا का کا तो تو نہیں یہ درخت کے ساتھ ہی لگی رہے لیکن جو اس طرح سے ٹوٹ جائے درخت سے اس کا کیا وابستہ رہتا ہے یوں ہی دیکھنے नजर وہ نظر कि साथ बाती है। लेकिन उसका کہ اس کا تعلق اس کے ساتھ باقی ہے لیکن در حقیقت اس کا تعلق इसके چکا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ لب ان لوگوں نے استعمال کیا ہر وہ چھ کہ وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہی ہو رنگی ہوئی اون کی طرح بکھر رہی ہو اس میں ٹوٹنے اور بکھرنے کا مصوم انتہا ہوتا تھا اور یہ ملکوش یہ اس طرح کا بکھرنا ہے کہ رات کے وقت باڑے سے بھیڑے اور بکریاں اس طرح نکل کر بکھر جائیں کہ چرواہے کو خبر نہ ہو یہ اس طرح کا بکھرنا یہ آوارگی یہ انتشار یہ سشستک یہ ہے اس کے معنی جس سیاح کہ یہ بڑے بڑے خواہش جو اس وقت اپنے اپنے مقام پہ اس طرح سے جم کے بیٹھے نظر آتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ یہ دنی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح فوجار میں اوستے دکھائی دیں گے ان کے دیوال کہا تھا اس لیے دوسری طرف تصویر جو ان کو دی ہے دھنی ہوئی روئی یا اون کے ساتھ دی کہ ادھر ان کی سختی حرابت بھی اتنی شدت کی تھی پہاڑ کی طرح اور دوسری طرف ان کی یہ نرمی ان کے یہاں کی شکست بھی ایسی ہے جیسے دھمی ہوئی روئی یا اون ہو ان کی کیفیت یہ ہو جائے گی لیکن یہاں تک تو صرف تقریب ہی تک تقریب نظر آئی ہمیں ان کی کیفیت یہ ہو جائے گی تو کیا یہ سارا ان کے رام یہ تصادم اس تقریب کے لیے آئے گا کہا نہیں یہ تقریب نہیں ہے قانون مقافات عمل کا ایک فطری نتیجہ ہے اور وہ فطری نتیجہ یہ ہے کہ اما من تقولت موازی نو فہو کی عشا کے واغیا رامہ من خسرت موازی نہ ہوں مو عام ترجمہ کہ جس کا پلڑا جھکا ہوا ہوگا وہ خوشواری کی زندگی بسر کرے گا جس کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ حاوی میں ہوگا یہ بڑا عظیم اصول ہے پرانے کریم کا برادران عزیز یہ پلڑوں کا جھکنا اور اٹھنا موت اور حیات کا دار ودار اس پر ہے یہ تقریب اور تعمیر کی کسمکش ہر آم جاری ہے جہاں زندگی ہے وہاں یہ کشمکٹ جاری ہے یہ ہم جو ہر وقت زندہ میں آتے ہیں ہمارے اندر بھی یہ کشمکٹ ہر آم جاری ہے ہر ہر سال میں ہر فانس میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے سیل ڈسٹر ہوتے ہیں ان کی جگہ نئے سیلف بنتے چلے جاتے ہیں تقریب کی قوتیں ہجوم کر کر آتی ہیں لیکن اندر ایک قوت رجسٹینس کی ہوتی ہے مدافعت کی قوت ہوتی ہے وہ ان کا مقابلہ کرتی چلی جاتی ہے بیماری اسے کہتے ہیں جب یہ قوت مدافعت کا پدڑا ہلکا ہو جاتا ہے اٹھ جاتا ہے اور تقریبی قوت کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے علاج اسے کہتے ہیں کہ قوت مداخرت کو زیادہ کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ پلڑا بھاری ہو جائے اور دوسرا پلڑا ہلکا ہو جائے اور موت اس وقت آتی ہے اسے کہتے ہیں کہ جب یہ تقریبی قوتوں کا پلڑا اتنا جھک جائے کہ پھر تعمیری قوت یا رزسٹینس کی پاور اس کا مقابلہ نہ کر سکے کتنی سی قوت تو مردے میں بھی ابھی باقی ہوتی ہے لیکن وہ تخریب کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ عظیم اصول قرآن کی تعلیم میں ہی آپ کو برادران عظیم ملے گا کہیں اور نظر نہیں آئے گا قرآن شاعری نہیں کرتا جسماتی اقصل نہیں دیتا زندگی کے حقائق کا مقابلہ کرنا سکھاتا ہے یہ تبھی دنیا سے آگے ہٹ کے انسانوں کی دنیا کی طرف آئیے انسانوں کی دنیا کے اندر ان لوگوں کو بنند مرتبے سے مقرری نے الہی سمجھا گیا کہ جن کی نظام میں کسی قسم کی کوئی غلطی کوئی گناہ نہ ہو ان کی طرح میں جس اسے گناہ کہا جاتا ہے نا معصومیت کے متعلق بڑے زور شور سے تصور دیا جاتا ہے جنگت میں جانے کے متعلق یہ تصور دیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جن کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا وہ تو سیدھے چلے جائیں گے اور جن کے نام آواز میں کچھ گناہ ہوں گے ان کو ان گناہوں کی پاداش بھگتنے کے لیے جہنم میں بھیجا جائے گا کہیں کہا جاتا ہے پاداش کے لیے صبح کے لیے کوئی ذرا زیادہ مرم بنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ساتھ جیسے دھوبی بٹی میں کپڑے کو رکھ دیتا ہے تاکہ اس کی نل کچیل کپ جائے اس طرح سے وہاں بٹھی چڑھائے جائیں گے لیکن تصویر کوئی ہو بلیادی تصور یہی ہوتا ہے کہ وہ جنت میں وہی جائیں گے کہ جن کے نامہ آماز میں کوئی گناہ کی علائق باقی نہیں رہے یہ فطری طور پہ ناممکن ہی چیز شاعری کی دنیا کے اندر تو آپ کہہ سکتے ہیں ایسا لیکن جب انسان کو آپ سامنے رکھیں گے تو اس میں تو لفظ کا امکان ہے پرانے کریم نے دوسرے مقام پہ مومن کے متعلق یہ کہا ہے کہ وہ قبائل اسم سے بچتے ہیں الممم یہ جو بڑی بڑی تباہپور چیزیں ہیں اسم پیچھے رکھنے والی زندگی کے اس ریس کے اندر افسردہ کرنے والی ازم علال پیدا کرنے والی ویکنیس پیدا کرنے والی بڑی بڑی قوتیں وہ ان سے بچتے ہیں لیکن یہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی لفظیں جن کا امکان ہوتا ہے یہ ہو جاتی آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے سیکس کو فیس کر رہا ہے وہ انسان کو یہ تصور نہیں جاتا کہ آپ ذرا سی کہیں لفزش تم سے ہوئی اور اس لفظ کے لیے تم جہنم میں تو ضرور جاؤ گے پھر ایک طرف یہ تصور دیا جب دیکھا کہ اس تصور کے ماتا تو مایوسی اور کنہوس آ جاتا ہے انسان کے بڑا پیسی نگاہ ہو جاتا ہے تو کہا نہیں نہیں گھبرائیے نہیں پھر صبح اٹھ کے اگر ایک تصویر شخص روزہ بھی پھیل دیا کیجیے تو معاملہ صاف ہو جاتا ہے یعنی خود ہی ایک غلط تصور کی ویڈ کیا جب اس تصور کے ماتا دیکھا کہ نتیجہ تو اس کا ساتھ بڑا خطرناک نکل رہا ہے تب اس کے بعد اس کے ادالے کی بھی صورت ہوئی دکاندار سے قیمت پوچھی اس نے کہا سو روپیہ اس میں چاہیے اتنی زیادہ ٹائم لگا ہماری خور بھی تو دیکھو کتنی ہوتی ہے کچھ سو دس روپیہ جگہ گیارہ روپیہ میں سودا ہو جا رہی ہوں قرآن سے فیس کا پہلے دنان عظیب عزیز کتاب ہے یہ حقائق کے سامنے رکھتی ہے انسانوں کے متعلق مطلب وہ گفتگو کرتی ہے فرشتوں سے متعلق مطلب گفتگو نہیں کرتی مطلب کہ مومن کی قبیت یہ ہے کہ گھومتے پھرتے اس قسم کے خیالات اس کے دل میں بھی آ سکتے ہیں لیکن اس کی مدافعت کی قوت اتنی بھاری ہوتی ہے کہ وہ اس کی خالی بڑھ جاتی ہے خود کو تقریر میں نہیں جانے دیتی اور یہی چیز جب آگے آتی ہے جسے آپ جنت کی زندگی کہتے ہیں وہاں کے متعلق بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ وہاں وہ جائیں گے کہ جن کے دوسرے پگڑوں کے اندر تقریب کے پگڑے کے اندر بالکل کوئی گناہ والی بات نہیں ہوگی جکتا ہوا پدڑا ہونا چاہیے جب روز مرہ کی ہماری زندگی کی یہ है ہے کہ झुकता جھکتا ہے جب تک مدافعت کا اس हम تک ہم زندہ ہیں صحت بھی صحیح ہی کہتے ہیں جس کا پگڑا جھک رہا ہوتا ہے تو اسی کا نام تو آگے بڑھنے کی بات ہے تصادمات حالات کے اندر قائم وہ رہتا ہے آگے وہ بڑھتا ہے جس میں قائم رہنے کی قوت آگے بڑھنے کی صلاحیت کا پگڑا جھکتا ہے دیکھنا یہی چاہیے جھکا ہوا پگڑا سونتا ہے یہاں کیفیت یہ ہے کہ آپ کی زندگی کتنی ہی تاک بازی کی کیوں نہ گزر رہی ہو مواز میں کھڑے ہونے سے اگر چکنے کے اوپر آپ کا پاجامہ آ گیا تو گئے جہنم کے اندر ایک طرف یہ کیفیت ہے اور دوسری طرف نانے عرض ارض کیا کہ ساری عمر آپ گناہوں اور جرائم کے اندر بسر کر دیں ایک وہاں جا کے ہر سارا یہ وہ کہتے ہیں ایسے ہو کے آ جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا افراد اور تفریح دونوں پر یہ کہ مذہب میں ہوتا ہی ہے مذہب حقائق کو سامنے نہیں رکھتا پیری ہوتی ہے اس کے اندر اندین ہے حقائق کو شام دکھتا ہے وہ کہتا ہے انسان ہے لفظوں کا امکان ہے اس سے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پگڑا کون سا دکھتا ہے اور किसी اصول کو عیزہ نمان اگر آپ اپنی معاشرتی زندگی میں لے آئیے تو آپ دیکھیے گا کتنی سخت کی زندگی ہوتی ہے گھر کی زندگی کے اندر آپ دیکھیے گا نہایت سے سب کچھ چل رہا ہے کوئی ایک بات آپ کی سب نازک میں نا گزری تین طوفان لگا دو تین آپ گھر کے اندر پار. دوستوں کے ساتھ یہ ہے؟ کہ اچھے جوہر اچھی خصوصیتیں ان کے اندر ہیں نہایت عمدگی سے چل رہے ہیں کوئی ایک بات آپ کی یہ مرضی کے خراب ہوئی یا کم آپ دوسری چیز میں چلے گئے اس طرح آپ زندگی بسری نہیں کر سکتے زندگی کے ہر پہلو میں دیکھیے کہ دوسرے کا پگڑا جبتا کون سا ہے جب تک اس کی حکومتوں کا پگڑا جبتا है جاتا ہے اسی کیجیے کہ دوسرا پگڑا اس کا جو ہے وہ صاف ہوتا چلا جائے لیکن تعلقات کا معیار اسے نہ بنائی آپ رشتوں سے تعلقات کام نہیں کر رہے اپنی تفیعت تو یہ ہوتی ہے کہ سو قسم کے درام اپنے اندر ہوں ایک خوبی جو اس کو ہم اچھالتے پھرتے ہیں لیکن مخالف کی تفیحت یہ ہے کہ اس کی سو خوبیاں جو ہیں وہ اس کی ایک غلطی کے نیچے آ کے دب کے رہ جاتی ہیں سکھ لو سکھتے موازنہ کا اگر اصول زندگی میں آپ رکھیں گے عزیز عزیزان مان زندگی بڑی اطمینان سے گزرے گی میں یہ نہیں کہتا کہ وہ تخریب کے پلڑے تو آپ بھاری کرتے چلے جائیں وہ تو ایک دن جب ذرا جٹ جائے گا تو اس کا تو سمجھا دا بھگتنا پڑے گا مقصد یہ ہے انسانوں کو انسان تصور کیجیے معصوم فریشتے تصور نہ کیجیے یہ چیز جو ہے جب میں جیسا میں نے ارج کیا تھا یہ قرآن ہی چیز آپ کو ملے گی کہ وہ صرف ستنے موازنہ سے کہتے ہے جنت کے اندر اور یہ وہ اصول ہے جو ہم نے زندگی میں اختیار کر رکھا ہے سکسٹی پاس مارک آپ کے یہاں ہوتے ہیں ساٹھ نمبر حاصل کرنے والا طالب علم اگلی جماعت میں جانے کے قابل سمجھا جاتا ہے چالیس نمبر کی اس کی غلطیاں یہ ساٹھ نمبر کا جو وزن ہے اس کا وہ اس غلطیوں کو کینسل کر دیتا ہے لیکن اگر سکسٹی پرسینٹ مدتیاں ہوں فورٹی پرسینٹ اس کا صحیح مارک اس کو کوئی فائدہ نہیں دے وہ آگے بڑھنے کے قابل نہیں سمجھا جاتا یہ ہے اصول حضاد جیسا کہ میں نے ارض کیا مدد کی دنیا کے اندر تو فرشتوں کا جنت میں داخل کیا جاتا ہے دین کے اندر حقائق سامنے ہوتے ہیں وہ دیکھتا یہ ہے کہ پلڑا کون سا جھکتا ہے کہہ رہا ہے کہ اس نظام کے بعد اس تصادم کے بعد جو نظام قائم ہوگا اس نظام میں کیفیت یہ ہوگی کہ جھکتے ہوئے پلڑے جو ہیں وہ کچھ گواروں کی زندگی بسر کریں گے جن کے یہ تعمیری پلڑے جھکے ہوئے نہیں ہوں گے وہ ہوں گے کہ جن کے اوپر گرفت ہوگی غلط نظام میں اس سے الٹ ہوتا ہے وہاں اور بلے دیکھے جاتے ہیں کہ کون سے جھک رہے ہیں صحیح ہی نظام کے اندر یہ دیکھا جائے گا فکلت نوازین کا ترجمہ فہ ہوگا کہ عیشا کے راضیہ ہمارے جیسے کو بھی کہتا کہ صاحب جس کا پگڑا جکتا ہے اس کو کیا ملے گا پتہ نہیں ہزار پیسے کی کتاب لکھ دیتے پھر بھی بات نہ بنتی قرآن نے ایک ہی لفظ کہا ہے اس کے لیے فیستم کے معنی تو زندگی ہوتی اگرچہ یہ ایس کا لفظ یہی سے ہی ہے اور آپ کو متا ہے اردو کہ ایس کسے کہتے ہیں روٹی کو مگر یہ یاسی یہ ہے کہ روٹی مل جائے راضی ہے زندگی ایک لفظ کہہ دیا راضی ہے دیکھیے گا زیزان اور جھوم جائیے گا ان کی زندگی ان کی آرزوں کے مطابق ہوگی بات ختم ہو گئی اس سے زیادہ چاہتا کیا ہے انسان اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ صاحب یہ آرزویں تو جو ہم دیکھتے ہیں اس بادل نظام کے اندر لوگوں کی اتنی واضحت ہوتی ہیں ان کے مطابق زندگی ہونا تو جانور کی زندگی ہے لیکن وہ بات مومن کی کر رہا ہے ان کی بات کر رہا ہے جن کے یہ پلڑ جھک رہے ہیں ان کی آرزو بھی یہ نہیں ہوں گی ان کی آرزیں ہی وہ ہوں گی کہ جو ان کے ان پلڑوں کو ہوئی جائیں لیکن زندگی ان کی آرزوں سے ہم اہم ہو جائے گے جتنی شکایتیں ہمیں پیدا ہوتی ہیں زندگی کے متعلق اتنا ہی ہے نا وہ جو تنگ آ کے اس نے کہہ دیا کہ بین حاضی سے تیری ناز اٹھائے کیا کیا جو نہ چاہا وہ ہوا اور جو چاہا نہ ہوا اور مقدار صاحب سے بس اتنا گنا ہے ہم اس کو جو نہ مانگا وہ ملا اور جو مانگا نہ ملا یہ ہے طلب سری زندگی صحیح یہ ہے کہ ایشو راضی ہے جو چاہو ہو جو مانگو ملے لیکن تمہارا چاہنا یاد ہے کتنی آیتیں گزر چکی ہوئی ہیں ہم آتا چاہوں کہ تم وہی چاہے جو ہم چاہتے ہیں مومن کا چاہنا قانون خدا بندی کے مطابق ہوتا ہے اور اس کی زندگی اس کے چاہنے کے مطابق ہو جاتی ہے کیا انداز ہے بات کہنے کا لیکن آپ کو یاد हुआ ایک جگہ یہ کہا ہوا ہے کہ ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے یوں بات سمجھ میں ہمارے نہیں آتی کہ صاحب جو کچھ میں مانگوں ہوئے مجھے ملے اس سے زیادہ اور کیا نے کہا تھا کہ تمہاری مانگ اس مقام کے اوپر زندگی کی سطح کے اوپر ایسی ہے جیسے بچے کی مانگ ہوا کرتی ہے کل کو جب تم وہاں پہنچو گے ہمارے یہاں جنت میں جوان ہو جاؤ گے اس دن تمہاری مانگ آج سے بڑھ جائے گی تم آج نہیں سمجھ سکتے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ جتنا آج تم چاہتے ہو کیا بات ہے اس دینے والے کا کیا پوچھتا ہے کہ تمہاری آج کی مانگ کے مطابق ہم دیں گے لیکن ہم اس سے بھی زیادہ دیں گے اس لیے کہ آج تمہیں خود پتہ نہیں ہے کہ جوان ہونے کے بعد تمہاری مانگ کیا ہو جانی ہے منخت نوازی میں ہوں امیا یہاں بھی دو لفظ ہیں ام کہا یہاں آگوش مادر ماں کی آگوش میں جس کرنا ترمرش اسناب راحت تقسیم یہ جو کچھ مل سکتا ہے اس کا اندازہ ہے انتہا ہوتی ہے وہ ماں کی گود لیکن کہا ہے کہ یہ وہ گود ہوگی کہ جس میں ہمانے نشو و نما اور ارتقا ملنے کی بجائے وہ کستیوں اور زندگی پہنچتے گرے ہوں گے جن کے اندر گرے ہوئے اور اس لفظ کے माने ہوتے ہیں اکل اور فکر کا اتنا پریشان ہو جانا کہ کچھ سوج بوجھ بند آئے کہ میں کیا کروں جس کا تقریب کا پگڑا چکے گا وہ آگو سے نادر کی جگ بجائے پسندیوں اور جلدوں کی ان گھروں میں چاہے گا کہ جہاں اس کی عقل و فکر کو کچھ نہ بیر سکے کہ میں کیا کروں کیا ما... یہ کیا ہے جو ہم نے کہا ہے حاویہ جو ہے نارون حامیت ہونے. ایسی آپ جو متائے حیات کو جلس کر رکھ دے دو مان اس کے وہ لیتے ہیں عرب حامیہ شدت غذب کو بھی کہتے ہیں اور سختی سے کسی کو روک دینے کو بھی کہتے ہیں آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ جہنم کے لیے قرآن نے ذہین کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ لفظ جہنم کے زمانے ہے جہاں انسانیت قربان کر دی ہو اس سے زیادہ جامعہ لفظ کیا ہو سو سکتا ہے جہاں انسانیت لگا ہو رہی ہو ذہین وہ ہوتا ہے جہاں کسی کی ترقی روک دی جائے آگے بڑھ نہ سکے اسی لیے اس نے کہا ارتقا کی منازل میں جہاں کوئی شہر رک جاتی ہے وہ اس کے لیے جہنم ہوتا ہے کہا کہ جس کے یہ پلڑے جھک جائیں گے تقریبی پلڑے جس کے جھکے ہوئے ہوں گے اس کا ٹھکانہ ایسے غلط آویش کرے ہوں گے جہاں اس کی مزید ارتقائی منازل طے کرنے کے امکانات ختم ہو جائیں گے وہاں وہ رک جائے گا اور اس لیے شرط انسانیت کے تمام اخبار تمام ذرائع مسدود ہو جائیں گے اور وہ وہاں رک کے رہ جائے گا سورہ القاریہ ختم ہوئی جسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اتکاسر کیا سورت سامنے آ رہی کون سی اب نہیں سامنے آتی آ رہی الحاق مستک حسا در تو کمیشن دکھاتے ہیں ہم کمیٹیاں دکھاتے ہیں انکوائریاں کرنے کے لیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود جسے دیکھیے کہ وہ مصیبت میں مبتلا اچھا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے نہ ہم وار معاشرے کے اندر ایک مصیبت تو ان کو آتی ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا یہ مصیبت آسانی سے हो ہو جاتی ان کی ضروریات کے پیمانے بڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں انہیں بنیادی ضروریاتیں زندگی دے دیجیے ان کی مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن ایک ایسا گروہ اس میں ہوتا ہے کہ انہیں चला जाता جاتا ہے مصیبتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں یہ اوپر کا گروہ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میں ربا والے کے متعلق جس کا ترجمہ ہمارے ہاں سود یا بیاض لیا ربا کے معنی ہوتا ہے سرمایہ کے اوپر صرف سرمایہ کے اوپر بڑھوتی محنت کا معاوضہ قرآن کی روپ سے حلال ہو سہیت ہے صرف کیپیٹل یا سرمائے کے اوپر معاوضہ ربا قرآن نے اس کی تصویر یہ دی ہے کہ بغیر محنت کے جس کو اس طرح سے آتا چلا جاتا ہے اس کے اشتراب کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے کسی کو ساتھ میں دکھ لیا اپنے معاشرے میں عیزہ نے من برا ان سے نگاہ ڈالیے جن کی کیفیت یہ ہوتی ہے سم پہ چلے جا رہے ہیں یہ عوام میں سے غریب آدمی تو جب پیڑ بھر کے کھانے کو مل جائے بچوں کو ایک چھت مل جائے کچھ کپڑا ہو ایسے اتنی نام کی نیند ہوتا ہے یہ سوچیے نہیں اور یہ جنہیں اتنا ملتا ہوا چلا جاتا ہے نہ ان کے نصیب میں سبھی روٹی ہوتی ہے نہ سونا ہوتا ہے نہ آرام ہوتا ہے ہر وقت یہ کہاپ نے ڈال رکھا ہے یہ کیا چیز ہے فران کہتا ہے کہ یہ ضروریات زندگی کی کمی نہیں ہے یہ تقاثر ہے یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی روس ہے جس نے تباہ کیا ہوا ہے ضروریات کی کمی نہیں دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا یہ جذبہ ایک ہب اس نے کیا کیا ہے لفظ استعمال ہوا ہے الحاف لحظ کہتے ہیں ایک شخص برے ضروری کام کے لیے چلا جا رہا ہو پالغوں میں تو یہ کم ہوتا ہے بچوں میں عام طور پر یہ زیادہ ہوتا ہے بڑے ہی ضروری کام کے لیے آپ بھیج دیں راستے میں بندر کا हो ہو رہا ہو وہ وہیں کھڑا ہو جاتا ہے وہ بھول ہی جاتا ہے کٹولہ ہاتھ میں ہے پیسہ ہاتھ میں ہے جلدی سے کہا تھا کہ دہی لے جاؤ وہ بھول جاتا ہے کہاں گائے کے لیے کہاں کے پیچھے سے ایک پڑتی ہے اسے <laughs> کہتے ہیں ارموں کے ہاں لاہ ہر وہ جازودیت جو انسان کو اس مقصد سے مجاگر کر دے جس کے لیے گھر سے نکلا تھا <laughs> <جازوان ہے> یہ سوال <laughs> <laughs> ہی نہیں کہ آپ اس کو ڈیفائن کرتے پھرے اور اس کی تشریحات کرتے پھرے کہ کیا ہے کسی کیوں نہ ہو ہر وہ جانے جو آپ جو مقصد حیات سے راتل کا کر دے لوگ کے اندر باتیں الحاط میں تقاصر ہو انسان کو مقصد زندگی سے حاصل کر دیتا ہے اس کا مقصد ہی پکاشور رہ جاتا ہے دوسرے سے آگے بڑھتے چلے جانا یہ آگے بڑھنے کے لیے الحبیب میں ہے ففٹی سیون اوور ٹوینٹی ستاون بد حبیب اینا و دنیا یہ دیکھیے اللہ کا لفظ جہاں آیا ہے وہ زینت متفاقر بینا تمقاخر سے اولاد اس سے یہ جو چیز ہے دنیا کی زینتیں ہم نے حرام نہیں کی ہیں لیکن کہا کہ اگر یہ چیزیں جو ہیں تمہارے لیے یہ تقافر کا موجب بن جائے تفافر کا موجب بن جائے یعنی ضروریات کی چیزیں ہونے کی بجائے جذبہ یہ ہو جائے کہ جس کے پاس دو لوٹ رہے ہیں میرے پاس چار ہونی چاہیے بڑھتے چلے جاؤ بڑھتے چلے جاؤ کہا ہے یہ ہے وہ اس کے اندر جب انسان کھل جاتا ہے پھر اصلی مقاصد حیات سے وہ فاطل ہو کے رہ جاتا ہے پودے ہو جاتے ہیں زندگی کے صحیح مقاصد جب بس اور یہ ہے کہ میں اس سے آگے بڑھتا چلا جاؤں لیکن آگے بڑھنے کا جذبہ تو انسان کی انسٹنگ میں رکھا ہے انسان ہی کی نہیں لائف کی انسٹنگ میں زندگی کی جو زبلتیں ہیں تینی تو جذبے اس میں ہوتے ہیں پرزرویشن آف سیلف اپنا تحفظ دوسرا جذبہ ہوتا ہے سیلف ایگریشن جسے کہتے ہیں سائیکالوجی میں وہ ہوتا ہے دوسرے کے اوپر غالبہ جانے کا جذبہ اور تیسرا سیلف ریپروڈکشن ہوتا ہے اپنے جیسا اور پیدا کرنے کا جذبہ یہ تین بیسک کیریکٹرسٹک یا انسٹنگ ہیں جہاں لائف کے ہیں یہ جو دوسرا جذبہ ہے سیلف ایگریشن جسے جی کہتے ہیں یہی تو ہے دوسرے کے اوپر گالے باز آنے والی بات آگے بڑھ جانے والی بات تو یہ چیز تو زندگی کے اندر موجود ہے اور یہی تو وہ جذبہ ہے جو تقافت پیدا کرتا ہے تو کیا قرآن اس کو پناہ کرنا چاہتا ہے کسی جذبے کو جو, جو اندر پیدا کیا ہے خدا نے اس کو اگر سمجھا جائے کہ فنا کر دینے کا قرآن کی تعلیم دیتا ہے تو اس کے معنی ہے کہ وہ جذبہ شر تھا ایول تھا اور اگر وہ شر اور ایول تھا تو قرآن نے پیدا کیوں کیا تھا خدا تو ایول نہیں پیدا کرتا یہ کیا چیز ہے جذبہ موجود ہے اس جذبے کی تسکیم کے لیے جو آپ نے میدان تجویز کیا ہے یہ غلط ہے اور اسے کار کہتے ہیں فطری جذبے کی تسکیم کے لیے غلط ذرائع استعمال کرنا غلط پیغام تجویز کرنا یہ ہے جسے کار کہتے ہیں یہ جذبہ موجود ہے دوسرے سے آگے بڑھنے کا قرآن کیا کہتا ہے کہتا ہے فرسبے کو مخارا آگے بڑھنا ہے تو لو انسانی کے لیے بھلائی کو کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو ٹھیک ہے یہ جذبہ برا نہیں تھا جو ہزار چیس میں اور انفاظ میں اس کو بیان کیا ہے اکلا اتابل سبرار لفی این <اللیین> یہ سب آ چکی ہوئی ہیں اوور نائنٹین سے شروع ہوتا ہے ٹوینٹی سکس تک کراسی بٹا انیس فربی فلی بلندیوں میں جانے والے جو ہیں وہ کون ہیں اس کے بعد جنائی ہیں ان کی ساری چیزیں کہ ان کو یہ ملے گا ان کو یہ حاصل ہوگا ان کی یہ کیحثیت ہوگی اور اس کے بعد کہا ہے بفیز آنے کا فرض جو متنافسون آگے بڑھنے کا جذبہ پورا کرنا چاہتے ہو تو ان چیزوں کے اندر اسے پورا کرو پھر دیکھو کہ کس طرح سے ہر قدم جو تمہارا آگے بڑھتا ہے وہ مارگدیپ جی کی کشتراب پیدا نہیں کرے گا کس طرح سے جنت کے ستون میں اضافہ کرتا چلا جائے گا اور تمہیں ہم بتائے کہ اس جذبے کے پورے کرنے کا میدان کون ہے نو انسانی کی من بس کاموں کے لیے ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو اور پھر اس کی حد کوئی نہیں وہاں کہا یہ ہے کہ یہ وہ جنت ہے جس کی وسط اردو سماعت پھیلی ہوئی ہے اس تتاثر کی تو پھر بھی کہیں جاتے حد ہو جائے گی کیونکہ یہاں کہا ہے حتر تو مل مقابل ایک دوسرے سے بڑھنے کا جذبہ جو ہے وہ میدان کے اندر وہ دہت وہ عصمت وہ روپیہ وہ موٹنے وہ جاؤ منصب یہ سارا کچھ اس لیے بڑھنے کا جذبہ یہ ہے یہ تو یہ کیسی ہے تھا جیسے انسان اپنے سائے کے پیچھے چلا جا رہا ہو گرا پکڑ کے بتا بھاگ کر چلا جائے اس کے پیچھے ہانک کر گر جائے گا ایک دن یہ تو وہ وہ آپ نے بیٹھا کر کارٹون بنایا کرتے ہیں گدے کے سر کے ساتھ ایک لکڑی باندھتے ہیں لکڑی کے آگے ایک گاجر لٹکا دیتے ہیں اب اس گاجر کو کھانے کے لیے گدا آگے بڑھتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے گاجر آگے بڑھتی چلی جاتا چلاتے ہیں اسے اس طرح سے اس گاجر کے لالچ میں جس سے حاصل کرنے کے لیے وہ عمر باہر تلپر رہتا ہے وہ گاجر منہ میں نہیں آتی خاصو تو یہ قرآن کہتے ہیں ہفتہ گر تو مل مقابل اس طرح سے یہ گھر ہے گاجر کے پیچھے چلتا چلتا قبر سے کو میں جا کرتا یور زندگی میں ترائی لوگ کو نہیں آتا ہر تب مکو مطلب یہ بات ہم نے کہی ہے بڑی صحت یوزین نہ سمجھو کر لا یہ نہ سمجھو کہ یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ سکتی صوفہ تالا مولنا سما کر لا یہ تین چیزیں تین آئتوں میں آتی ہیں بڑی سمجھنے کی قابل وہ کہتا ہے بات یہ اتنی خاصی ہے کہ تھوڑا سا بھی جذبات سے الگ ہو کے اگر تم صرف علم سے کام دو تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اس تصاصر کی حد کوئی نہیں ہے موت تک یہ جذبہ جو ہے اس کی تسکین نہیں ہو سکتی اس کے سمجھنے کے لیے کسی فلاسون کی عقل کی پھر ضرورت ہے کہ وہ جذبہ جس کی تسکین موت سے پہلے ہو ہی سکتی اور موقع بعد تمہیں پتا نہیں کہ ہوئی ہے یا نہیں تو کہو تو صحیح اس غادر کے پیچھے چلے جانا گرا ہی جا سکتا ہے خط امین کے ماں اگر تم جذبات سے ہٹ کر علمی طور پر اس بات کو سمجھنا چاہو تو کو جلدی بات خود میں آ جائے گی یہ جی بات ہے لیکن تم ایسا نہیں کرو گے بات کلتا ان یقین لطر یو ذرا اور گہرائی میں ڈوب جاؤ اس کے فتح علم کی بجائے ذرا اور کھیت کو گہرائی میں لے جاؤ تھوڑا سا نیچے اترو گے تو اس جہنم کی نشانیت تمہیں خود تیرتی ہوئی نظر آ جائے گی یہ دوسرا درجہ ہے لیکن کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تکاثر کے چرف کا نشہ یہ ایسا ہے کہ ذرا سل ہی تم جب ہوٹ میں آتے ہو تو اس کے بعد دوبارہ پھر اسی کی طرف دوڑ کے جاتے ہو اس لیے تمہیں فرصتی نہیں ملے گی کہ یہ کچھ کرو لہذا ہوگا یہ تم ن لرا وا اے نل تم اس جہنم کے اندر گر جاؤ گے تو پھر آنکھوں سے اس کو دیکھ لو گے لیکن پھر تو اس کے نکلنے کی کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا پرانی کے سمجھنے کے تین مناظر کتنے عجیب تو ذرا علم کی دار سے ٹوٹ ہو کے تو بات صاف طور پہ سمجھ میں آ جائے گی جب بات زیادہ نالے رہتے ہیں تو کچھ اور گہرائی میں چلے جاؤ اس کے لیکن اگر اس سے بھی تم نہیں بات سمجھتے تو پھر اس کے بعد کوئی طریقہ نہیں سوائے اس کے کہ جہنم کے اندر گرے جاؤ تو وہاں تو اپنی آنکھوں سے تم دیکھ رہے اینم یقین آنکھوں دیکھا یقین آ جائے گا پہلا خالی تعلیم ہے علم ہے دوسرا علم یقین ہے ایسا علم جسے یقین حاصل ہو جائے اور تیسرا درجہ ایمم یقین ہے آنکھوں سے دیکھ کے کسی چیز کی اوپر یقین آنا لیکن وہاں سے تو پھر بازیادی نہیں ہو سکتی وہاں کیا صورت ہوگی لطف ان جائے دیکھیے جہنم جسے آنکھوں سے یہ دیکھ لے اس کے متعلق کہا کیا گیا ہے کہ یہ ہے کیا وہاں ہوگا کیا کہا یہ وہ مقام ہے کہ جہاں تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ ضروری آتے زندگی نہیں بلکہ یہ آسائشوں کے سامان جو تم نے اکٹھے کیے تھے یہ کہاں سے آیا تھا یہ پوچھا جائے گا تم کے مطابق ہے یہ پوچھا جائے گا کہ کیسے حاصل کیا تھا اگر عمر روز اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ خلافت کی ڈیفینیشن کیا ہے تاریخ کیا ہے انہوں نے کہا میں تو اتنا ہی سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی ذمہ داری یا جواب دہی کہ کہاں سے آیا اور کیسے خرچ کیا <laughs> کیا بات تھی ان لوگوں کی سوال یوں ہی سمجھاتا ہے بات درا درانے ابھی یوں ہی وہ بات کیا جاتے ہیں یہ جو پوچھنے کی چیز ہے یہ ایک دفعہ پہلے بھی آ جکی ہوئی ہے کیوں نہ دوہراتا چلا جاؤں سورایال الانبیاء میں اکتیس بتا گیا وہ کام کا سمنا منچریت امکانت ظالمتن ونشانا گاڑہ قومن آخری کتنی ہی کامیں ایسی تھیں جنہوں نے فلگ و نہد ایکسپلائٹیشن ظلم و استقاد یہ نظام اختیار کیا تو وہ تباہ ہو گئی اور ان کی جگہ دوسری قوموں نے لے لی بات یہاں سے شروع ہوئی کہا کیفیت یہ تھی کہ جس دن انہوں نے اس فلم و نب ایکسپلائٹیشن اور ظلم و اقتدار کی روس اختیار کی تھی اس کے تباہ کل مطابق تو اسی دن سے مرتب ہونے شروع ہو گئے تھے لیکن وہ ماسوس فیسل میں ان کے سامنے ابھی نہیں آئے تھی. ان سے کہا جاتا تھا کہ دیکھو اس سے پرہیز کرو ان سے بچو یہ تمہیں تباہ کر دیں گے بات مانتے نہیں تھے ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی اور یہ تو روزمرہ کا ہمارا تجربہ ہے ڈاکٹر ہوگی کرنے والے روز میں لوگ توتے ہیں ڈاکٹر میں تو کرتے ہیں ہر سمجھدار انہیں بتاتا ہے کہ یہ نہ کرو بھائی صحت بگڑ رہی ہے ایک دن بڑی خرابی تعداد جائے گی کو کیا خیال ہے سر مجھے تو کتنے مہینے ہو گئے یہ چاہتے ہوئے کچھ بھی نہیں مل رہا اور آتا گاجی کچھ نہیں کچھ نہیں آگا اور پھر ایک دن یا وہ آدھی رات کے وقت سڑک اٹھتا ہے صبح جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس تو کہتا یہ ہے کہ رات کو اچھا بڑا سویا تھا اچانک آدھی رات کے وقت یہ گردے میں درد اٹھا اچھا بڑا سویا تھا اچانک اٹھا ہے کبھی اچانک میں ہی درد اٹھا کر یہ سونے والا اچھا بلا نہیں سویا تھا وہ جب اس کو ایکس لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سرکار سال بھر سے یہ پتھری بن رہی تھی گردے کے اندر یہ کیا چیز ہے یہ آدھی رات کے وقت جب اس کو احساس ہوا یہ کیا ہے وہ نتائج جو غیر محسوس شکل کے اندر مرتب ہوتے چلے آ رہے تھے اب ماسوس شکل میں سامنے آگے دیکھیے کو آن کی بناوت کراد عزیز صحیح ظلم اقتدار کر رہے تھے وارننگ دینے والے ہمارے مسلمان کہہ رہے تھے کہ تباہ ہو جاؤ گے بالکل نہیں مانتے تھے فلنا بڑا چانا اور جب یہ درد ایک درد ماسوس بن کر ان کے سامنے آ گیا دوست کو ہوں تو آج لگے بھاگنے ہوں گا رہے ہیں کہ بس جائے کسی طرح تو وہی آتش بسان کا ڈاوا پھٹ گیا سب کی دھاگ چلی آ رہی ہے کہاں جاتے تھے کہ جہاں سے بستیاں اٹھا دو اپنی ایک دن یہ پھٹ جائے گا تباہ ہو جاؤ یہ مانتے ہی نہیں تھی اب جو یوں آیا ہے بھاگ رہے ہیں قرآن کا انداز بیان کتنا گرافک ہے برادران عزیز کہا وہ بھاگ رہے ہیں اور ہمارا قانون مقاصد سے امن پیچھے سے آواز دے رہا ہے مت بھاگ گئے تم بھاگ کر کے ہی نہیں جا سکتے روک دیا ان کو کھڑے ہو گئے کہا کھڑے ہونے کی بات نہیں ہے تم کی ہے مسال سے میں خواہ واپس انہیں لاز کے اندر کہ جن کی رنگینیاں ان غریبوں کے محنت کے سرمائے کی محنت کے خون سے پیدا ہوئی ہوئی تھی چلو وہاں جاؤ لوٹو وہاں کیا لاس چلو وہی واپس صحے کے لیے وہاں چلو لَعَلَّكُمْ تم تاکہ تم سے پوچھا جائے کہ یہ کہاں سے آیا تھا لَعَلَّكُمْ اللہ تم يَا عروم إِنَّا كُنَّا انا وہاں کہیں گے کہ ہاں ہم نے واقعی طلب الحق کیا تھا یہ ساری ایکسائٹیشن تھی جو ہم نے کہی ذہن میں آ سکتا ہے کہ اچھا سا ہے یہ طرح کیا تو ختم ہوا کس کا لیکن آپ کو پلڑا جھک گیا ہمارے بائن کن کا داغا ہوں وہ یہ کہتے چلے گئے کہتے چلے جا رہے ہیں ہٹا جالنا ہوں حسین وہ کہتے ہی رہے ہمارے قانون وقافاتی حوال نے اس کے بعد ایک نہ سنی جاؤ جا کے دیکھو ان کی بستیاں نگر آئے जैसे جیسے کٹے ہوئے کھیت ہو جیسے بجا ہوا چودہ ہوجڑے ہوئے کھیت بجا ہوا چودا ہو تفصیل میں جاؤں ان چیزوں یہ تو سمجھنے کی بات ہے ہاں تو میں کہہ دے رہا تھا کہ وہاں سے ان پہ لابس بلایا جائے گا چلو وہاں ما اس ریسٹورینٹ پہ وہ جو دوسروں کی کمائی کے اوپر تم نے اپنے محلہ بنائے تھے کیا بھاگتا ہے تاکہ تم سے پوچھا جائے اور یہاں اسی جہنم کے متعلق کہا جس کو تم اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھو گے فتح میں یا آئے گا کیا سنا لو ملن تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ رنگینیاں کہاں سے آئی تھیں سورحت ختم ہوئی ایک سو تین کہا یہ بات کسی ایک قوم کی نہیں کسی ایک مستی کی نہیں کسی ایک دور کی نہیں والے کن نل کن پاؤنا لکی سوچ انسانیت کی ساری تاریخ اس, اس کی شہادت دیتی ہے کہ انسان نے جب بھی صحیح کی رہنمائی کو چھوڑا ہمیشہ تباہی کے اندر گیا کیا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں شیشے سے ساری تفصیلیں قوم لوس قوم قوم سبوت قوم مدین قوم لوس قوم اسرائیل صاحیل یہ تمام داستانیں بھری پڑی ہے قرآن تیس سارے تفصیل سے تفصیل دیا کرا جا رہا ہے قرآن اور یہاں آنے کے بعد وہ ساری تباثیل سمٹا کر ایک فکرے میں رکھنے کے بائل ایس رے تاریخ انسانیتی حقیقت کے اوپر شاہد ہے دیکھا آپ نے کہ تفصیل کو کیسا انتقا میں لایا ہے قرآن پوری انسانیت کی تاریخ کی حقیقت پر شاہد ہے کہ انسان نے جب بھی مستقبل اپنار سماجی کو چھوڑا ہے ہمیشہ تباہی نہیں گیا ہے یہ کام تھا ہمارے ہاں کے محکدین کا ریسرچ کرنے والوں کا کہ وہ تاریخ کو اس نگاہ سے پڑھیں اور اس پہ تحقیق کریں یاد رکھیے جب بھی قرآن صرف انسان کہتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں انسان جو اپنی عوامی زندگی کے جذبات کے اوپر چلتا ہے جب بھی انسان نے اپنی رہنمائی اپنے عوامی جذبات کو بنایا بس یہ کوشچن سباہ ہو گیا کسی ایک زمانے کی نہیں کسی ایک قوم کی راجھان نہیں والی بات آ گئی اس قوم کے الفاظ بھی حصر یا آسار نچوڑنے کو کہتے ہیں نچلی ہوئی بات آپ دیکھ رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے ایک زمانے کو ایک دور کو یہ قوم ملا جا فرمائیے یہ کھجورے کھانے والی قوم ہے اصل میں ان کے گیند کی بلندیاں کہا پہنچی تو کہتے تھے کہ ہر دور اپنے ماضی کا نچوڑ ہوتا ہے اس لیے وہ ایک یا پیریل جسے ہسٹری میں کہتے ہیں آپ اسے وہ اکثر کہہ کر پچھلی ادبار اور تعریف ہے جی جتنے سارے پچھلے ادبار ہوتے ہیں ان کا ایکٹو ایکسپیریمنٹ ایکسپیرئنس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک بہت ہمارا دور جو ہوتا ہے اور یہ اسی طرح سے یہ مچور یہ کشودیہ آگے بڑھ کر جاتا ہے یہ کو زمانے یا ایج کے لیے تاریخی زمانے کے لیے یاد رکھے یہ لفظات پرٹیکولر ایج ان ہسٹری جسے ہم کہتے ہیں ماضی کے تمام تجربات کا نچوڑ جو ہو ہوتا ہے کہتا ہے پوری انسانیت کے تجربات کا نچوڑ یہ بات تمہیں بتائے گا جو کہیے اس سے مانے اس طاقت کے دیا گیا ہے گا سارا درخت کہ انسان نفیس اس نے انسان کو جب بھی ہم ہاتھ چھوڑ دیا جائے تو پھر دا اینیمل ان جو ہے وہ غالب ہوتا ہے ایسا پھر سوچو کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے تباہی بچے کون ہے اندر نذین عام جس میں اس اور ایکسپشن جو ہے تم ہسٹری میں پاؤ گے صرف ان لوگوں کو کہ جو مستقل اقدار انسانیت کی صداقت پر جنہوں نے یقین رکھا لیکن صرف یقین رکھنا ہی تو کافی نہیں ہوتا یقین تو عمل کے لیے بنیاد ہوتی ہے آپ کسی ایسے مکان میں نہیں رہ سکتے جس کی صرف بنیادیں بھری ہوئی ہیں اور آپ مکان بنا بھی نہیں سکتے طاقت ہے بنیاد نہ ہو ایمان اور ہمارے صالحہ کا تعلق یہ ہے گرا دیا اور بات بڑی صاف تھی ہے پھر کہا کرتے ہیں کہ صاحب ایمان کی کیا ضرورت ہے میں کہتا ہوں صبح کو اگر آپ بیمار ہو جائیں اور آپ کو کہا جائے ڈاکٹر کی طرف جانے کے لیے آپ ہمیشہ اس ڈاکٹر کی طرف جاتے ہیں جس کے اچھے ڈاکٹر ہونے پر آپ کو یقین ہوتا ہے آپ نصفہ استعمال کرتے ہیں جس کے متعلق آپ کو اقوام ہوتا ہے کہ یہ اچھا ہے سائنٹسٹ اس فارمولے کو لیتا ہے جس کے متعلق اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ متاج پیدا کر دے گا یہ جو فارمولے یا قانون کی صداقت کے مسلط دل میں ایک امتحان ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جسے ایمان کہتے ہیں اس سے پروسیڈ کرتا ہے انسان فرض اگر پہلے یہ معلوم ہو کہ یہ فارمولہ صحیح نہیں ہے کوئی باہوش انسان اس کے اوپر آگے چلتا ہی نہیں ایمان کا اتنا کام ہے اسی لیے کہا اسینا امنو وہ اموالحات اور پھر وہ ایسے کام کرتے ہیں یہ بڑی جان کرم ہے قرآن کی امرت والا انسان کی اپنی صلاحیتیں نشو و نوا پاتی ہیں کائنات کی صلاحیتیں یافتہ ہوتی ہیں معاشرے کے اندر اس سے اصلاح کے پہلو نکلتے ہیں اصلاح ہم کو کہتے ہیں فساد کے مقابلے میں یہ سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے فرد کے لیے معاشرے کے لیے پوری انسانیت کے لیے قائلات کے لیے ایسے کام جو ہر گوشے کے اندر اس طرح سے صلاحیتوں کی رشو نما کرتے ہوئے چلے کر جائے وہ اس یقین کامل کے بعد اس قسم کے کام کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور شرط بتائی یہ عملے فائدے کا تصور مذہب کی دنیا کے اندر انفرادی ہوتا ہے نیک کام ایک فرد اپنے طور پہ کرتا ہے لیکن یہ جن انسانوں کے متعلق کہا ہے کہ یہ تباہ نہیں ہوئے یہ تباہ نہیں ہوں گے ان کے متعلق کہا ہے کہ یہ انڈیویجلسٹک ٹینڈنسی نہیں ہے انفرادیت کی زندگی نہیں ہے ان کی زندگی اجتماعیت کی زندگی ہوتی ہے وسطواس ہو جس خبر سواسوں کے معنی ہو کر ایک دوسرے کو کچھ کہنا میں ریئل کرتا ہوں جس سے مانے یعنی یہ تو گرامر کے اعتبار سے یہ لفظ ہوا ایک دوسرے سے یہ چیز کرنا علاقوں کے عام والے تو ہوتے ہیں تنقید کرنا تاثیب کرنا کسی سے کچھ کہنا پہلے تو یہی مانے لیجیے ایک اصطلاحی نظام ہوتا ہے اس میں وہ ایک دوسرے سے کہتے بھی ہیں یہ حق کا لفظ جو ہے یہ چٹ کے لیے بھی آتا ہے انگریزی زبان میں بھی راؤنڈ کے مقابلے میں بھی رائٹ آتا ہے اور جسے آپ استحکاج کرتے ہیں ایز آف رائٹ آپ دیکھتے ہیں اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے بینی زبانوں میں بھی آتا ہے یہ اربی زبان میں بھی رائٹ right تو وہ حق وہ جو بادل کے مقابلے میں ٹھیک ہو اور رائٹ right وہ جو کسی کا حق ہو جو ہی کسی کا حق, حق دیا وہی حق ہے جو ہی حق دلایا وہ نا حق ہے وہ تو ایک لفظ کے ہر بانی ہے سباسو دل حق وہ ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہتے ہیں کہ تمہارا حق کیا ہے تمہارا فریضہ کیا ہے ایک لفظ میں دونوں باتیں آ جاتی ہیں یہ جو معاشرہ قائم ہوتا ہے برادرہ میں ابھی یہ رائٹس ٹو نامگیشن دونوں کا نام ہوتا ہے حقوق اور ذمہ داریاں معاشرے میں ہر فرد میں کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ انہیں پورا کرتے ہیں تو اس کے کچھ حقوق اس کے متعین ہوتے ہیں معاشرہ انہیں حقوق کو دیتا ہے فرد اگر ذمہ داریاں نہیں اپنی پوری کرتا تو اس سے کوئی حق نہیں معاشرے سے کچھ لینے کا معاشرہ اگر اس کا حق نہیں دیتا اسے کوئی حق نہیں ہے اس پہ ذمہ داری عائد کرنے کا ابلیگیشن معاشرہ بنتا اس طرح سے ہے مزدور جو آتا ہے آپ کے یہاں کام کرنے کے لیے وہ صبح آتے ہی آپ سے ضلع نہیں مانگے تھے اس لیے کہ اس نے ابھی ذمہ داری پوری نہیں کی وہ دن بھر ذمہ داری کو پورا کرتا ہے تو شام کو اس کا حق ہو جاتا ہے خراب نہیں مانگ رہا حق ہو جاتا ہے اگر آپ اسے نہیں دیتے ہیں تو آپ نے حق نہیں دیا اگر وہ کام دن بھر نہیں کرتے اس نے ذمہ داری پوری نہیں کی جائے رائٹ اینڈ ابلیگیشن کیا بات قرآن کی جی زیادہ میں کیا ارد کروں اس کو ایک عمر چاہیے ان چیزوں کے لیے نثاب کے طور پہ ایک ایک لفظ قرآن کا نصاب کے طور پہ ایک کلاس کا درخت بنتا ہے یہ حق کے اوپر اگر میں چاہوں مہینے لگ گئے قرآن کریم کے شروع سے میں بتاؤں کہ حق کیا ہوتا ہے یہ سمدنی زندگی کے اندر ایک دوسرے سے کہتے یہ ہیں کہ تمہارے دل میں حق کیا ہے پھر وہ حق جو تم اترو کرو گے اس طرح سے جو تمہارا حق ہوگا وہ کیا ہے اور بل انحق کیا ہے بادل کسے کہتے ہیں وہ ایک دوسرے سے یہ کہتے ہیں اور یہ بات نہیں کہ کسی ایک دن یہ بات ہوئی تماشا ختم ہو گیا آواز پاؤ بر اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ ہے کہ بات جب تم نے یہ سمجھ لی ہے تو اب استفالن انتظامن زبان استمرارن مستقمن اس طرح اس اوپر قائم رانا ہوگا یاد رکھیں یہ وہ ہے جن کی ایکسپشن سرام نے بتائی یہ ہے وہ لوگ کہ جو تباہی سے بچتے ہیں ورنہ ان الانسان انسان حقیقت یہ ہے الانسان پوری جانت اس کے اندر آ گئی ہے انسان اللہ ہارے چھوڑ دیا جائے اگر یہ چیزیں اس کے اندر نہ ہو تباہی تباہی ہوتی ہے اس کے لیے صرف انسانیت کی تاریخ میں وہ چند لمحے میں کہوں گا چمکتے ہوئے جن میں کبھی ایسا ہوا ایسا معاشرہ قائم ہوا کہ جو فرد ایمان پر اعمال فلاحیت بخش ہر فرد دوسرے فرد کو اس کی ابلیگیشن اور حقوق کی یادحانی کرے اور اس پہ کام رہنے کی تعلیم کرا جائے اب دیجیے اعجاز قرآن کے لفظ انتخاب کا تاکیز تلفین امر اس کے لیے لفظ اس ہاں. واقعے کا لفظ اس نے دیا اس کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے کو صحیح باتیں جو ہیں وہ اس انداز سے کہنا کہ وہ اور تم ایک ہو جاؤ یہ جو جماعت بنتی ہے جس میں تباہ ہوگا ایک دوسرے سے یہ کہیں گے اس جماعت کی وجہ گرامین سیمنٹنگ فورس ان کے ایک ہونے کی ملتا امت بننے کی ان کی سیمنٹنگ فورس ان کے ہاتھ کی سوانم فیکٹر جس میں ان کو افراد سے جماعت بنایا ہے وہ یہ ہے ایک ایمان رکھتے ہیں اخبار پہ آواز پرانے ہیں ایک دوسرے کو حق کی تاثیف کرتے ہیں اس سے اس کے اوپر قائم ہوتے ہیں اس سے امر سے محمد اللہ پریشنیاں بنتی ہے ہیں سوافٹ ایسا ایمان میں نے گزارش میں کیا ہے قرآن کے الفاظ جو ہے پوچھنے نہیں کہ یہ کیا ہے سوچنے کی یہ باتیں ہوتی ہیں کہ اس نے اتنے لفظ چھوڑ کے یہی لفظ استعمال کیا یوں معاشرے قائم ہوتا ہے اگر یہ چیزیں معاشرے میں نہیں ہوتی تو بھیڑ تو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی امت نہیں بنتی ملت نہیں ہوتی ہرڈن سنگ کے ماتحت ہو سکتا ہے کہ وہ گروہ میں اکٹھے بھی رہیں حیوان بھی رہتے ہیں اس طرح سے ہمت نہیں بنتے اور اب یہ نظر آ گیا جو روڈ ہمارے ہیں یہ کستا چلا کرتا ہے کسان اس نام نے بنیادی قومیت کیا ہے بجے جامعت کیا ہے نیشن کیسے اس کے اندر بنتی ہے اور بے آدھوں کے ساتھ ایک گجراتیائی حدود کے اندر بسنے والے گڑا گھوڑا سب برابر وہ ایک قوم بن جاتی ہے وہ تو ریزان مند مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والے کس جیب سے بھی ایک قوم نہیں بناتا وہ تو بناتا ہے اس جیب سے ایمان امان فانس بل قدر کباسوں کے اندر ہے کہ وہ یوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں سورائے اللہ تو ختم نہیں کرا رہا سورائے الحمد اللہ انسان الفان کو الحالی چھوڑ دیا جائے تباہی تباہی ہوتی ویلن لکن سوا جاتے لوما جاتے لل لذیذ جما مالم و حس دادا کہا کر کے تمہیں بتاؤں کہ تباہ کون ہوتے وہاں تو کہا تھا نا کہ تاریخی انسانیت کا نچوڑ یہ ہے وہ ایک اکسیک چیز بتائی تھی اب اس کی ایک کنکریٹ چیزیں سامنے لاتا ہے قرآن کون تباہ ہوتا ہے پرواد کون ہوتا ہے سکاسر میں بتایا تھا کہ یوں ہی ایک دوسرے سے بڑھ جانے کا جذبہ آپ دیکھتے ہیں قرآن کے اندر اب کتنا چلا رہا ہے سکاسر تھا پھر بتایا ہے کہ تباہی یوں آتی ہے کہاں تمہیں اب بتائیں کیسے آپ کی اس کے لیے ویل سباہی ہے جس کے لیے اللہ ہی درمیان کی بات پھر کروں گا جمع مالم ادادا جو دولت کو سمجھتا رہتا ہے جمع کرتا رہتا ہے قرآن ہے بھائی پتا نہیں ہے کھانے پتہ نہیں وہ اب دادا پھر ننانوے کے چور میں پڑ جاتا ہے گنتا ہے سر <laughs> <جنتا رہتا ہے. laughs> <جنتا رہتا ہے. laughs> وا ساری تباہیوں کا موجود سرپلس منی پازلہ ڈالر گنتا اسی کو ہی ہے ضرورت کی چیزیں تو آپ بارڈر سسٹم میں جب لیتے تھے سواری نہیں پیدا ہوتا تھا ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں گنتا اس کو ہے تو باقی لگتا ہے پھر اس کو گنتا ہے اتنے کی بھی کمی ہے یما معلوم و ادا کہتے یہ مکینکل ایکشن نہیں ہوتا یوں ہی بچوں کی طرح کچھ ٹھیک لیے اکٹھی کرتا ہے کھیل لیا پھر چھوڑ کے چلے آئے بچے کو اس کے بعد اس کا خیال بھی نہیں رہتا وہ کھیل ہوتی ہے کہتا کہتے یہ بات نہیں اس سے ایک ذہنیت پیدا ہوتی ہے عزیز علمان اس ذہنیت کو دو لفظوں کے اندر قرآن نے بیان کیا ہے میں کیا اب ہوں سب ان کے اندر میں جاتا ہوں جو جو غور کرتا ہوں وہ بلجی مسرت سے چھوٹ جاتا ذہنیت ان کے اس کے بعد یہ پیدا ہوتی ہے سنئے یہ کیا ہوتا ہے ہمارا یہ جن کے پاس اتنی دولت جمع ہو جاتی ہے آپ نے کبھی دیکھا ان کی ذہنیت ان کو کسی دوسرے کے اندر کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی صحیح روتی کہیں کوئی خیر نظر نہیں وہ انسانی سمجھتے ہوتی تھی ہم وہ کہ جسے اپنے کے کسی نے کہیں کوئی خوبی نظر نہ آئے سب سے اناج تمہارے یہ اتنی بڑی انسانیت یہ تمام مخلوق ہر بچے سے تمہاری طرح پیدا ہوا اب ان میں تمہیں کہیں کوئی خوبی نظر نہیں وہ آپ کسی کو انسانی ہی نہیں کبھی کسی آتے کے پاس جا کے باتیں سننے پھر وہ نفرت حکارت ضلعت تاکیر منافرت دوسروں کے متعلق کوئی خوبی نہیں صرف پاؤں تو خود سارے ایوب زمان کا مجسمہ ہوتے ہیں لیکن انہیں باہر کسی نے کل خود کو نہیں لگا اس کے بعد اگلی دن یہ جانے ہیں قرآن کے زبان کے کتنی سی بات میں نظر نہیں آتی ہم مارتے ایپ جو ہی کرتا ہے کس طرح سے کو چوک کے دے دے دیں خودہ مار مار دیں کیا مار؟ اپنی ذات پہ نہیں وہ جذبہ رکھتا ہے کہ کسی میں کوئی خوبی نہیں ہے تسکین نہیں ہوتی اپنے اندر سے وہ تو ہاتھ میں ہوا ہوتا ہے تسکین کس چیز سے ہوتی ہے پھر یہ آوک ہوتی ہے دوسرے کے یہی نہیں کہ دوسرے کی برائیاں یا اس کے اس, کے اس کے اس میں کوئی کوئی بھی نظر نہیں آتی پھر وہ دوسرے کو کچھ مارتا ہے تنگ کرتا ہے تنگ تکلیف برابر کے ہے اگر ویسے بھی تکلیف پہنچا سکتا تو زبان ہی تکلیف پہنچاتا ہے ان کی معاسموں کے اندر بیٹھ کے دیکھتا ان میں سے ہر شخص جتنے تو ان سے نیچے کے ہیں وہ تو انسانیت کی سفر میں نہیں ہو بات ہی ختم ہو گئی جو برابر کے ہیں ان کے یہاں بیٹھ کے دیکھیے ہر ایک ایک دوسرے کو اس طرح سے کتوں کے مارتا جائے بیٹھا سارا وقت ان کی مدرسوں میں یہ بھی وقت گو ہو ایک دوسرے کو خطوں کے مار رہے ہیں پھر اس کے معنی ہوتے ہیں کسی جماعت کے اندر تفریق پیدا کرنے کی غرض سے اس طرح سے تو ٹوپا مار گئے جوں یہ دیکھے کہ کہیں کسی قسم کا کوئی استعمال ہو رہا ہے کوئی یونین بن رہی ہے کہیں یوناٹیڈ کچھ ہو رہے ہیں ہر موٹر چیز استعمال کر لے گی کہ جس سے ان میں تفرقہ کا پیدا ہو جائے دیکھیے نا وہ جو مال جمع کر کے اددا کی شخصیت ہے اس سے بیان کیا جا رہا ہے ایک لفظ ہے یہ کچھ کرتا چلا جاتا ہے آگے ابھی بات نہیں آئی لو مزہ تو کرتا یہ ہے سنیے برادران ازیب یہ نامز ہوتی ہے آنکھوں سے یا کر آخ مارنے تو کہتا ہے کہ حیثیت پھر یہ ہے کہ بج اتنا ہے کہ خود سے باہر آ کے خود نہیں کرتا دوسروں کو آنکھوں کے اشاروں سے اٹھا کے سامنے آؤ کبھی سامنے نہیں آئے گا یہ میں نے کہا نا لم کا لفظوں میں کیا بتاؤں سہولیات کی بات ہوتی شام کرتے ہیں بات یہ ذہنیت ہو جاتی ہے ذہنم کی آگ چلتا ہے اس میں نفرت حکارت کام تشہیر کچو کے تن سہر کے ڈالنے کی ساری اسکیمیں لیکن بزنی کی کیسیت یہ باہر نکل کے کچھ نہیں کرتا کبھی اس کو یوں کرتا ہے کبھی اس کو یوں کرتا ہے, یوں کرتا ہے، یہ ہوتا ہے نماز کل ہوما ذات لوما جاتا جمع مالو یہ ہے جن کے لیے تباہی سے ہے ذہنیت یہ ہو جاتی ہے یہاں پر انا مالا ہوں وہ ذہن میں یہ سمجھیں گے ہے کہ میرے لیے کچھ ضرورت نہیں ہے کہ کوئی خوبی کوئی صلاحیت کسی قسم کے میرے اندر پیدا ہو یہ میری دولت ہمیشہ تک کے لیے مجھے ان تمام مخالفتوں سے بتائے گی واحد سہارا اس کو یہ سمجھے ہوئے ہوتا ہے اور اتنا موہبن سہارا سمجھے ہوئے ہوتا ہے قرآن نے کہا تھا نا نہ تو کہتے مجھے دروازے کسی کی نہیں جہاں سے لو انا مارا ہوں آپ یہ ہے کہ یہ دولت ہمیشہ کے لیے مجھے ان تمام چیزوں سے بتانے کے لیے کافی ہے اس لیے مجھے کوئی اور خوبری صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں برادرا نے ازیز غلط معاشرے پہ نگاہ ڈال کے دیکھیے غلط معاشرے میں پھر کے کسی اور خوبری صلاحیت کی اس میں ضرورت ہی نہیں ہوتی صرف دولت وجہ امتیاز رہ جاتی چاہتا ہے وہ سمجھتا ہی ہے لیکن کہا کہ اس کو ذرا بتا دو کہ کل لو اب ایسا نہیں ہو سکے اب ایک دور انقلاب آتا ہے لم پھر ہوٹما تل کمہارا یہ مال ہوٹما میں لفظ میں وہی ابھی استعمال کرتا ہوں پہلا لفظ ہے نجم پذن عام درجمہ تو اس کا یہ ہوگا ڈال دیا جاتا ہے لیکن پھر وہی بات کہ یہ لفظ جو ہے یہ کیوں استعمال کیا ہے بیٹیوں سے سنیے عزیزانِ من کس طرح سے ایکسپریس کرتا ہے قرآن کہتا ہے وہ انقرا یہ پانے والا ہے جس میں پھر کیفیت یہ ہوگی کہ اس مال کو راتوں کی تاریخیوں میں یوں باہر پھینکتے پھر ہو جس طرح حرامی بچے کو ماں پھینکتی پھینکنے کی بات تھی لفظ کا انتخاب ہے سوچتے ہیں آگرہ نے عزیز کیا کچھ اس کے اندر خیال نہیں کھا دیا قرآن اس سے زیادہ تشریح میں نہیں کرنا چاہتا ہوں ابھی کہا تھا کہ یہ مال جس کے متعلق مطلب یہ سمجھے بیٹھا تھا کہ اس کے ہونے اس کی موجودگی میں مجھے ضرورت ہی نہیں اپنے اندر کوئی اور کچھ بھی اور پیدا کرنے کی یہ ہمیشہ کے لیے میرے لیے متاثر کا کام دے گا ایک چکر آتا ہے اس انقلاب پر تو اس کے بعد تفصیل یہ ہوتی ہے استعمال اس کی کہ اس کو اس طرح سے اسیوں کے اندر خاموشیوں سے کسی کو علم نہ ہونے کا اس پتہ لے یعنی اس سے زیادہ بھی کوئی چیز ایسی نکارا جی ایسی ہو سکتی ہے کہ اس کو یہ کہمار کی ماںگر کا مرخوتا ماں حکما کے مان ہوتے کچر دینے والی تھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دینے والی چیز جب تمہیں پتہ ہے کہ یہ کیا ہے حکوما تین آئے تھے عزیزان من جن کے اوپر ایک فیس لکھا جاتا ہے نظام سرمایہ داری کا ماحول وہ دولت کے جس کے متعلق یہ ذہن میں ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے وہ کہتا آؤ تمہیں بتائیں کہ وہ کیا ہوتی نار منہ سب تلن اف اے دا پہلی تو چیز یہ آؤ تمہیں بتائیں یہ جہنم جس کو تم سمجھ رہے ہو یہ کچل دینے والی یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی کیا ہے خدا کے قانونِ مقافات کی جلائی ہوئی وہ آگ جو انسانوں کے دلوں کو بجور لیا کرتی ہے تلو چڑھ جایا کرتی ہے آپ روپ نہیں تھا سوال <تصحیح> ہے سرجمہ تو دونوں کا ہی دور ہوا کرتا ہے علم وہ مائنڈ ہوتا ہے جس میں جو سمجھنے کی اطلاع یہ کچھ رکھتا ہے سمجھیں یا نہ سمجھے اتنا یہ تو کام میں نہ لائے اور بات ہے مائنڈ کا وہ فیز جس میں کچھ سمجھنے کی قبیت ہوتی ہے خواج مائنڈ کا وہ حصہ ہے جس کا تعلق اموشن سے صرف ہوتا ہے اس کے معنی فوڈ وغیرہ ہوتے ہیں یہ ساری چیز جو ہو رہی تھی یہ ساری ایموشن کے اوپر مبنی تھی یہ جمع کرنا یہ اس کا گرنا یہ نفرت یہ حکارت یہ حرکت یہ دوسروں کو کچو کے دینا اس میں تو قلب کا تعلق کچھ نہیں تھا سہم کا خراب کا سوچ کا سمجھ کا ریزن کا کوئی واسطہ نہیں تھا خوانص چیز آ رہی تھی ہارف اموشنس کی اوپر آ رہی تھی خواب کی چیز تھی تو ہم ہے لایا ہے تب کا لے یہ جو سچنا ہے جذبات کا خدا کی جلائی ہوئی آگ جو اس سر چشمہ جذبات انسانی سب تلے اس کے اوپر چڑھ جایا کرتے بلند ہو جانے کے معنی اس میں ہوتے ہیں برادران ہی تو خوشن یاد کہ کئی لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں صاحب اور طلوع اسلام صاحب اسلام تو طلوع ہو گیا تھا کہ چودہ سو سال ہوئے اب یہ طلوع اسلام اب انہیں پتہ نہیں ہے کہ عربی کے لفظ اور پنجابی ترجمہ کر دینے اُنہیں ہمارے میں طلوع کہتے ہیں اس لوگ میں جب صبح چڑھتا ہے عربی زبان میں طلوع ہوتا ہے کسی چیز کا سرفرادی اور سربلندیاں حاصل کر کے اور نمودار ہوتے چلے جانا سچ پہلے والا لافے گا کیا جاتی ہے دنوں کے اوپر کہاں ہے یہ آگ کہاں رکھی ہے یہ اسی وقت اس کو جلایا جائے گا ماسک سے یہ اب بھی موجود ہے قرآن نے تو بیس مقامات سے یہ کہا ہے کہ تمہاری ہی آنکھیں آج بند ہیں جہنم تو تمہیں آج بھی دیکھ رہی ہے تماہم انہا بیمار بھی ہوں تم ہی نہیں دیکھ پاتے وہ تو آج بھی تمہیں دیکھ رہی ہے لیکن یہاں دیکھ نار جو کا آگ کہاں ہے محمد دبا کا یہ آپ تم پوچھو گے کہ کہاں ہے جہاں سے یہ دودھ کھول دی جائے گی ستو یہ دنوں کو لپیٹ لے گی کہا کہ یہ انہی بلند ستونوں کے اندر بند ہوئی ہوئی ہے جن کو یہ زندگی کے سہارے سمجھے گا یہ ٹوٹ جائے گی اور لانا باہر نکلے گا احمد محمد دادا یہ ستون بڑے لمبے لمبے جس انہوں نے سمجھا ہوا تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ اس کے سہارے کے اوپر یہ میرا کچرے مشدور جو ہے یہ ٹکا ہوا ہے انہیں ستونوں کے اندر تو وہ بند ہے اور کہاں سے آئے گی وہ ہوگا یہ کہ ہوتما یہ ستون ٹوٹ جائیں گے اس نے اندر پگلا یا دھاوا ان کے اندر جمع ہوا ہوا ہے بہ نکلے گا بہتری کی بات ہے نہ باہر سے آگ آئے گی نہ جلانے والا آئے گا محمد بند کی ہوئی ہے انہوں نے پل یہ بڑے بڑے ستون جو کھڑے ہیں وہ تھا نا مادہ سمجھے بیٹھا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے یہ مال جو ہے میرا محفوظ رکھنے والا ہے بڑے بڑے سون اس نے سمجھ رکھا تھا اس کو یہی اس کی زندگی کے سہارے یہی اس کے ستون کہا وہ آج ان, کی اندر ان کے اندر بند ہے موت کا ان ستونوں کے اندر بند ہے وہ ہوگا یہ کہ حتما ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی تو ایک انقلاب آئے گا بس وہ ان ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گا ان کے اندر وہ پگھنا ہوا ناوا جو ہے یہی وہ نکلے گا کسی سے یہ تباہی آئے گی تباہی ہے ان کے لیے یہ ہے وہ چیز جو کہا ساری تاریخ انسانیت اس پہ شاید ہے ان لنک انسان الگ ہو سکتا انسان میں جب یہ ذہنیت پیدا ہوتی ہے تو پھر تباہیاں اور بربادیاں اس انسان کے لیے آ جاتی ہیں سورہ الحمدہ ایک سو چار سورج برادرہ میں ابھی ختم ہوئی آئندہ ہم سورہ ال تین ایک سو پانچ لیں گے ربنا تقبل ملنا تنہنا کا امت فنی الادین <سلام>